ان م مل مخوت فسل بینا خوکم وتکلح لالکم تفل وح لالکم ترہم یازینا منولا یسر کوم من کو مسا ائک نو خیرمنہ ولا نسا امنس آسا ائک خیرم منہ ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئسد اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم من يأكل اللہ ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہ ارنا الحق حقا حق ام وارنا الباطل باطلا و ارے نل وفقنا لما و تردو آمین یا رب عالمین یہ بات متعدد مرتبہ عرض کی جا چکی ہے کہ قرآن حکیم میں آیات اور صورتوں کی تعین ایک امر توقیفی ہے اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے پھر یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم ہمارے عام تصورات کے مطابق ایک کتاب نہیں ہے اس لیے کہ کتاب میں چیپٹرز ہوتے ہیں ہر چیپٹر کا ایک عنوان ہوتا ہے اس عنوان کا بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے اس چیپٹر کے مضامین سے پھر ایک چیپٹر میں جو مضمون آ جائے وہ اگلے چیپٹر میں دہرایا نہیں جانا چاہیے یہ تصنیف کا عیب ہوگا ایک بحث کو ایک چیپٹر میں مکمل کیا جائے اگلے چیپٹر میں بحث آگے بڑھے یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن حکیم میں موجود نہیں ہیں میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اسلوک کے اعتبار سے قرآن مجید کو اگر ہم بغرض تفہیم اگر اس میں کوئی عنوان دے سکتے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں مجموعہ بقالات تو مقالات بھی یہ نہیں ہے مجموعہ خطبات الہیہ اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز یہ اس کی صحیح صحیح تعبیر اور تعیین ہوگی اللہ تعالی کے خطبے ہیں مختلف اوقات پر نازل ہوئے ہیں انداز اور اسلوب بھی جو ہے خطبات کا ہے جس طرح خطبے میں موضوع جو ہے وہ بدلتا ہے ادھر ادھر دائیں بائیں تحویل ہوتی ہے خطاب کی ابھی جو لوگ سامنے موجود ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے ابھی ایسا ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ہے ان کو حاضر فرض کر کے ان سے بات شروع ہو جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو حاضر ہیں انہیں غائب فرض کر کے سی غائب میں خطاب شروع ہو جاتا ہے تو تحویل خطاب بھی ہوگا تحویل موضوع بھی ہوگا البتہ شروع سے آخر تک کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے ایک خطیب کسی مقصد سے خطبہ دیتا ہے اس کا آغاز پھر اس کا اختتام یہ دونوں جو اس مقصد کے ساتھ بہت گہرے طور پر مربوط ہوتے خاص طور پر اختتام اس لیے کہ خطبہ جو ہے مؤثر اور کامیاب وہی ہوگا کہ جو سامعین کو اس بات پر لے آئے ذہن قائی کر دے اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ کر دے کہ جس کام کے لئے خطیب جو ہے اپنے سامعین کو ترغیب دینا چاہتا ہے اس کے لیے دلائل دائیں سے بائیں سے تاریخ سے آفاق سے حال سے ماضی سے وہ جو بھی ہوگا اشتشاعد کرے گا لیکن بار کوئی کو مرکزی بات اسے بتانی ہوتی ہے اور کسی بات کی طرف اپنے مخاطبین کو سامعین کو لانا ہوتا ہے تو یقیناً ایک ڈور تو ہے کہ جس میں کہ وہ تمام حصے جو ہیں اس کے وہیا کے پروئے ہوئے ہیں لیکن بظاہر ایسا بھی محسوس ہوگا کہ کچھ باتوں میں جوڑ جو ہے وہ کم ہے ربط جو ہے وہ کوئی خفی ربط ہے اتنا جلی اور اتنا نمایاں نہیں یہ تمام خصائص جو ہے قرآن مجید پر بتمام و کمال اپلیکیبل ہیں قرآن مجید کی ہر صورت جو ہے وہ ایک خطبہ ہے اس میں ہر ایک میں ایک مضمون کی ڈور تو موجود ہے لیکن یہ ہے کہ وہ خفی ہے وہ اتنی جلی نہیں ہے اتنی نمایاں نہیں ہے واضح نہیں ہے پھر یہ کہ اس کا جو موضوع ہے یا اس کا جو عمود ہے وہ کوئی عنوان کے طور پر جو ہے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم کی صورتوں کے نام جو ہے محض علامتی ہی ہیں ویسے تو نام اصل میں ہوتا ہی علامتی ہے کسی شہ کا نام جو ہے وہ صرف اس کے لیے علامت کا نام فائدہ دیتا ہے البتہ کوشش کی جاتی ہے انسانوں کے نام جو ہیں وہ مانویت کے حامل رکھے جائیں یہ علیحدہ بات ہے لیکن نام کا اصل مقصود تو علامت ہے لاہور شہر لاہور ہے بس لاہور کے کوئی مانی ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑیے کہاں سے یہ لفظ نکلا کوئی بحث نہیں یہ تو ایک علامت ہے اسی طریقے سے قرآن حکیم کی صورتوں کے نام الحجرات یہ سورہ مبارکہ جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اس میں تو پھر بھی کچھ کسی درجے میں معنویت قائم ہو جاتی ہے ایک ربط ہے لیکن جیسے مثلاً سورت البقرہ اب دو سو چھیاسی آیات پر مشتمل سورت ہے اور چالیس رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہے تقریباً ڈھائی پاروں پر محیط صورت ہے لیکن سورت البقرہ اب اس میں کوئی شخص یہ سمجھے کہ گائے کا موضوع ہے جس پر کہ یہ سورہ مبارکہ ہے یا کوئی گائے کی اینوٹمی یا فزیولوجی اس میں زیر بحث آئی ہوگی تو یہ اس کا مبالتا ہے صرف ایک جگہ بقرہ کا ذکر ہے کہ بڑی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا انتس بہ بقرا کہ گائے کو ذبح کرو اس واقعے کے حوالے سے سورت البقرا ہے۔ یہاں جو میں نے ارض کیا یہاں مانویت ہے الفجرات ہجرے کہتے ہیں گھروں دے چھوٹے چھوٹے گھر ہجرا ہجرا ویسے تو ایک کمرے کو بھی کہتے ہیں لیکن حضور کے حجرات کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ میں ان نزی ن یوناد نمیم ورائے ان حجرات اکثر اور وہاں ہمیں معلوم ہے کہ یہ حجرے جو تھے یہ ایسے ہی تھے ایک حجرہ حضرت عائشہ کا ایک حضرت حفصہ کا لاج متحرات کے علیحدہ علیحدہ اور بڑے چھوٹے چھوٹے سے حجرے تھے ان حجرات کو عنوان بنایا گیا اسی کو اگر آپ ایکسٹینڈ کریں گے تو انسانی معاشرہ بھی تو حجرات ہی پر مشتمل ہے جیسے میں نے ارض کیا تھا کہ انسانی معاشرے کی ایک یونٹ ایک خاندان ایک فیملی اسی طرح ہمارا یہ جو بھی کچھ تمدن ہے اگر اس کا جائزہ لیں گے تو یہ گھر ہے گھروں پر مشتمل ایک محلہ ہے محلوں پر مشتمل شہر ہے شہروں پر مشتمل جو ہے ملک ہے ملکوں پر مشتمل بر اعظم ہیں تو گویا کہ اس کی یونٹ جو ہے وہ گھر ہے حجرات اس معنی میں کچھ مرموت ہے کچھ نہ کچھ معنویت اس نام کی ہے لیکن اصلاً یہ نام اسی حوالے سے ہے کہ اس میں ایک جگہ پر لفظ حجرات آیا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارد کیا ہر صورت کا کوئی نہ کوئی عمود کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے وہ تلاش کرنا پڑتا ہے غور کیجئے سیاق و سباق کو دیکھیے کیا مضامین زیر بیس آئے ہیں ان پر غور کیجئے ان کے اندر جو باہمی ربط ہے اس کو تلاش کیجئے پھر دیکھیے وہ ڈور کون سی ہے کہ جس میں یہ تمام آیات پوئی گئی ہیں جس کی میں بارہ مثال دے چکا ہوں کہ جیسے نہاج کوئی خوبصورت ہار ہے موتیوں سے بنا ہوا ہے لیکن یہ کہ ہر موتی اپنی جگہ پر حسن کا مرقہ ہے نہایت خوبصورت موتی ہے لیکن موتیوں کو جب ایک ڈور میں کرو دیا گیا ہے ان میں جو ربت قائم کیا گیا ہے کوئی سیمٹری قائم کی گئی تو اس سے ہر موتی کا حسن اپنی جگہ دوبالا ہو رہا ہے اس ربت کی وجہ سے اگر وہ ڈور معلوم ہو جائے کہ وہ ڈور کون سی ہے جس میں یہ, یہ تمام آیات جو ہر آیت ایک موتی کے مانند ہے علم کا حکمت کا موتی ہے لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر جو اس کی مانویت ہے میں علم اور حکمت ہے پھر جو ربت قائم ہوا ہے وہ ڈور جو ہے وہ مود کا اس کے ذریعے سے جو ان میں ایک اضافی ایک حسن پیدا ہوا اس کے حسن میں ایک اور ڈائمنشن کا اضافہ ہوا اس پر غور کیا جائے تو پھر یہ کہ ہم اپنے طور پر یہ ہمارا اشتہاد ہوگا کہ ہم معین کر سکتے ہیں کہ اس صور مبارکہ کا عنوان یہ ہونا چاہیے یہ اس صور مبارکہ کا موضوع یہ ہے اس حوالے سے یہ بات بار بار آ چکی ہے یہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کی حیت اجتماعیہ اب حت اجتماعیہ اس کے لیے حیات ملی کا لفظ بھی لائیے معاشرتی زندگی لائیے ملی زندگی کہیے ریاست کی سطح یہ گویا کے حیت اجتماعیہ کی جدید ترین اور بلند ترین صورت ریاست کانسیپٹ آف اسٹیٹ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ایک مہادت کی حیثیت سے سامنے رکھیے کہ اس سے متعلق اہم ترین موضوعات ہیں کہ جو اس صورت مبارکہ میں جمع کیے گئے تو یہ گویا کے مسلمانوں کی حیات ملی پر ضمن میں ہدایات پر مشتمل سورہ مبارکہ یہی وجہ کہ آپ دیکھیے اس میں کہیں پوری صورت میں نماز کا ذکر نہیں حالانکہ وہ تو سمجھئے کہ دین کے اعتبار سے رکنے رکیم لیکن نہیں یہاں بات ہو رہی وہ انفرادی سطح پر جب بات ہو رہی تھی انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر وہاں بھی نماز آصف بی نماز قد افلحم وومنون الزیم ام فی صلاط خاشعون پھر آگے جا کر ولزین احم الاتم یو حافظ اول بھی نماز آخر بھی نماز لیکن یہاں آپ نے دیکھا نماز کا کوئی ذکر نہیں اس لیے کہ یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ حیات ملی اجتماعی زندگی اور اسی میں ہمیں اگر بٹوین دی لائن غور کریں گے سوچ بچار کریں گے تو اعلیٰ ترین جو مسائل ہیں اجتماعیت انسانیہ کے ان کے ضمن میں ہمیں اللہ کی رہنمائی اس سورہ مبارکہ میں ملتی ہے جو حصے ہم اس کے پڑھ چکے ہیں برج کر چکا ہوں تین حصوں پر مشتمل ہے اور تین حصوں میں سے ڈیڑھ تقریباً ہم پڑھ چکے پہلے حصے میں مسلمانوں کی حیات ملی یا حیت اجتماعیہ کی دو بنیادیں دو ستون جن پر یہ عمارت کھڑی ہے ایک کا تعلق ہے قانون اور دستور سے لہذا اس میں مخاطب ہے عقل اور منطق وہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی اس کے دائرے کے اندر اندر تمہاری آزادی محدود ہے اس سے آگے قدم نہ بڑھانا یازیندم بیند اللہ و رسول و تق اللہ ان اللہ سم علی اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ یہ مضمون تو وہ ہے جو قرآن مجید میں بار بار آیا ہے بے شمار مرتبہ آیا ہے لہذا اس صورت میں اس پر صرف ایک آیت جو ہے وہ کفایت کر رہی ہے البتہ دوسری بنیاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی محد عقلی نہیں جذباتی وابستگی یہ گویا کے بنیاد ہے ہماری تہذیب اور ثقافت کی اور اس میں جو مخاطب ہے وہ جذبات ہیں اور داخلی اور باطنی احساسات ہیں یہ جو حضور کی تعظیم حضور سے محبت حضور کا احترام حضور کا ادب اس کی جو اہمیت ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ میں یز کر چکا ہوں کہ یہ پہلا حصہ سات آیات پر مشتمل ہے جن میں سے پہلی بات صرف ایک آیت میں اور دوسری بات پر چھ آیات وارد تھے اور کیسے کیسے مختلف اسلوبوں سے و عالم النفی کم رسول اللہ اپنی آوازیں پست رکھو ان کے سامنے ان کی کوئی دوسری حیثیت تمہارے سامنے نہ رہے یہی حیثیت رہے کہ اللہ کے رسول ہیں گفت او گفت اللہ او جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کہا ہوا ہے ان کی ان کی کو دیکھا کرو کہ ان کا رخ کدھر ہے ان کو کیا شے پسند ہے ان کا رجحان اور میلان کدھر ہے اپنی بات ان پر ٹھوسنے کی کوشش نہ کرو اپنے مشوروں کو ان سے منوانے کی فکر نہ کرو بلکہ تمہارا ایک ہونا چاہیے پھر یہ کہ ان کے نقش قدم کی پیروی کرو جتنا قریب سے قریب ہو سکو ان سے قریب ہو جاؤ اور یہ کہ یہ معیار تو بہر قائم رہنا چاہیے کہ جو جتنا حضور سے نزدیک تر ہو اتنا ہی تمہارے دلوں سے نزدیک ہو جائے اور جو جتنا ان سے دور ہو اتنا ہی تمہارے دلوں سے دور ہو جائے یہ اگر اصول قائم نہیں رہے گا تو شرازہ بندی نہیں ہوگی تمہارے معاشرے کی بس یہ قانونی سی بات تو ہو جائے گی لیکن یہ کہ جو ایک جذباتی حلاوت ہونی چاہیے معاشرے کے اندر جو اصل ہو ہے جو درکار ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی وہ یک رنگی ہم آہنگی اور وہ تمہارا ثقافتی تسلسل اور اس کے اندر ایک طرح کی ایک یک رنگی کی کیفیت جو ہے یہ پیدا نہیں ہوگی اگر یہ دوسرا ستون جو ہے یہ کہیں مجروح ہو جائے اس حوالے سے میں نے آپ کو ایک شعر تو بار بار سنایا آج اصل میں ایک دوسرا شعر بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں ادب گاہس دیرے آسما درش نازک تر نفس گم کر دمی آیا جن دو با ازی دی جا یہ تو بارہا میں سنا چکا لیکن یہ کہ ایک اور جو ہے مشرا وہ یاد ہو جانا چاہیے با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے بڑے لطیف انداز میں بتائی گئی ہے اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آدمی کسی وقت کوئی ذرا دیوانگی بھی برتنے کوئی حرج نہیں کسی وقت اللہ سے لڑ بھی پڑے گفتگو کا انداز یہ ہو جائے شکوا بھی کرے شکایت بھی کرے اب بہرال حضور کی بھی ایک شکایت ہے جو آئی ہے اللہم اللہ عما اللہ کا اشکوز و فقوتی و قلت ہیلتی وہ حوانیس اللہ تیری ہی جناب میں شکایت لے کر آیا ہوں کہاں جاؤں مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے اللہ منتا گیلو نے کس کے حوالے کر دیا ہے مجھے اب یہ کیفیت ہے اللہ کے ساتھ کرو میں جب آج یہ سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں اور شاید قمر سعید قریشی صاحب یہاں نہیں ہے ہم دونوں ایک مرتبہ حج کے موقع پر یا عمرے کے لیے یکجا تھے وہاں ہم نے حرم میں دیکھا تھا ایک حبشی مسلمان کو وہ جس انداز میں دعا کر رہا تھا معلوم ہوتا تھا کہ لڑ رہا ہے آگے آگے بڑھ کر بات کر رہا ہے اشارے کر رہا ہے بالکل جیسے کسی سے تکرار ہو رہی ہو کسی کے ساتھ کوئی بحث و ندا ہو رہی ہو بالکل یہ کیفیت اس کی تھی میں اور وہ بارہا ہمیں اس کا جو ہے ایک طرح کی وہ یاد تازہ ہوتی ہے ذہن میں تو ایک عجیب رطف محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بالکل اس کا یقین تھا کہ یہاں میں صوت اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں اللہ میرے سامنے میں اور اس میں وہ انداز برتا تھا تو با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار اس میں جو دو شعر ہیں بہت ہی عمدہ اردو کے اس میں جو پہلے شعر میں اللہ سے انداز ہے یہ سیماب اکبر آبادی کے اشعار ہے فلک کا جور مسلسل جواب دے اس کا ہم اپنے حال میں کب انقلاب دیکھیں گے یعنی یہ ہمارے حالات جو چلے جا رہے ہیں اے اللہ اب انداز جس طرح کا ہے وہ آپ کر لیجیے کیسا جارحانہ انداز ہے فلک کا جور مسلسل جواب دے اس کا کب تک ہم پر ظلم کرتا رہے گا پروردگار؟ ہم اپنے حال میں کب انقلاب دیکھیں گے لیکن دوسرا شعر ہے خراب فرد عمل ہو نہ جائے ایسی ماں اسے جناب رسالت معاب دیکھیں گے ذرا خیال رکھو تمہارے یہاں نامہ تمہارے جو ہے حضور کے سامنے جانے ہیں حضور بھی موجود ہوں گے ظاہر بات ہے کہ امت میں سے جن لوگوں کے اعمال نامے اچھے ہوں گے حضور کے لیے وہ وجہ مسرت بنیں گے آپ کے لیے خوشی اور شادمانی کا سبب بنیں گے کہ میرے امتی کا یہ مقام ہے میرے امتی نے یہ یہ کچھ قربانیاں دی ہیں میرے امتی نے اس اس طور سے اپنے آپ کو لگایا ہے کھپایا ہے اللہ کی راہ میں تو یہ حضور کے لیے جیسے کہ ایک لفظ بھی آیا ہے کہ میں فخر کروں گا تم پر اسی طریقے سے اگر کسی کا مال نامہ خراب ہوا تو یہ گویا کہ شرمندگی کا مجب ہو جائے گا محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم تو خراب فرد عمل ہو نہ جائے ایسی ماں اسے جناب رسالت ماں دیکھیں گے ان دو اشعار میں جو فرق ہے بس اس کو سمجھ لیجئے کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار بہرحال یہ پہلا حصہ تھا دوسرے حصے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ دو حکم بڑے چھ چھوٹے لیکن یہ بڑا اور چھوٹا ہونا آپس کا ایک ان کا ریشو پروپورشن ہے قرآن کا کوئی حکم چھوٹا نہیں سب بڑے لیکن یہ کہ قرآن کے احکام میں ہم کہہ سکتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے حیات ملی کا استحکام رکھنے نہ پڑ جائیں فصیل میں دراڑے نہ آ جائیں انتشار نہ ہو خلفشار نہ ہو جھگڑے نہ ہوں اگر بٹ جاؤ گے آپس میں دستوں غریبان ہو جاؤ گے تو ایک جو ایک عظیم مشن تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے امت کی حیثیت سے کن تم خیرہ امت انخرجت لناس تامرون ابل معروف وطن کر وطو نب اللہ تمہیں تو ہیومینٹی ایٹ لارج کے لیے ایک یوں سمجھیے کہ ایک پولیس مین کا کردار ادا کرنا ہے خدائی فوجدار کا کردار ادا کرنا ہے تمہیں اللہ کے احکام کو منوانا ہے نافذ کرنا ہے اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بجانا ہے تو بڑا عظیم مشن تمہارے حوالے کیا جانے والا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہوتے رہے جھگڑتے رہے لڑتے رہے دل گرفتہ ہوتے رہے ایک دوسرے سے تمہارے قلبی تعلقات منقطع ہوتے رہے یا بڑے بڑے تمہارے اندر رکھنے پڑ گئے بڑے بڑے اختلافات ہو گئے بڑے بڑے تفرقے ہو گئے تو وہ مشن کا کیا بنے گا اس اعتبار سے آٹھا کا دو بڑے کیا ہیں افواہوں کی روک تھا اول تو روک تھا۔ اس بات کو ڈسکریج کیا گیا کہ جو بات سنی آگے بیان کر دی میں وہ حدیث سنا چکا ہوں کفا بل مارے کزے بن دس ابھی کل کسی شخص کے لئے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات آگے بیان کر دے جو اس نے سنی ہو پہلے تحقیق کرنی چاہیے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کسی غلط بات کے نشر و اشاعت میں میں کہیں ذریعہ نہ بن جاؤں بات غلط ہو اور میں نے چونکہ سنی آگے پھیلا دی. تو میں بھی تو اس جھوٹ کی اشاعت میں اس کے فروغ میں میں بھی ایک ذریعہ بن گیا اور دوسرے یہ کہ ایک اہم جو حکم بڑا آیا وہ یہ ہے کہ کسی افواہ پر کوئی خبر آئے اہم تحقیق کر لیا کرو لانے والا کون ہے محتاط آدمی ہے متقی آدمی ہے تو بات دوسری ہے ورنہ پوری طرح تحقیق اور تفتیش کر کے کوئی قدم اٹھاؤ دوسرا بڑا حکم بہرحال انسان ہے اہل ایمان بھی کبھی جھگڑا ہو سکتا ہے اختلافات ہو سکتے ہیں ساری پیش بندیوں کے باوجود ساری احتیاطوں کے باوجود جیسے ہم کہتے ہیں عام کولوکیل لینگویج میں برتن کھڑک کی ہی جاتے ہیں یا دو برتن ہو کہیں نہ کہیں تو کھڑک جائیں گے کوئی آواز آئی جائے گی لیکن یہ کہ اس میں بھی نب د ایون دی بٹ جہاں اختلاف پیدا ہو جائے فوراً رفع کرنے کی کوشش کرو اس کو اپنا فرض اجتماعی فریضہ ہے مہم کہا فتح مومنطلو فاصل میں ہو قیم بغل عہدہ ہوا الخرا فقات میں التی تبغی ہتا تفیہ اللہ عمد ان ڈفرینس کی روش جو ہے وہ جائز نہیں ہے لڑو اس سے کہ جو زیادتی کر رہا ہے پہلے تو یہ کہ کوشش کرو کہ صلح کرا دو فرض کیجئے ایک شخص صلح پہ آئی نہیں رہا ایک فریق ایک گروہ یا یہ کہ صلح کے بعد پھر صلح کی جو بھی شرائط ہیں ان سے روگردانی کر رہا ہے تو اب یہ مت سمجھو کہ یہ ان دونوں فریقوں کا معاملہ ہے آپس کا یہ تو گویا کہ اب تمہارا مجموعی وہ دشمن ہے لڑو سے اس لیے کہ وہ تمہاری اجتماعیت کے در پہ ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے اسے مجرو کر رہا ہے لہذا وہ تمہارا مجرم ہے اب وہ دو, دو گروہوں یا دو افراد کے درمیان معاملہ نہیں رہا اسے مجبور کرو سوشل پریشر سے جو بھی طاقت بھی ہے تو استعمال کرو اسے مجبور کرو کہ جو عدل پر مبنی فیصلہ ہے اس کو قبول کرے پھر اگر وہ سر جھکا دے تو دیکھو اب کہیں زیادتی اس پر نہ ہو جائے تو انفاد فاصلے ہوں وقت اب دوبارہ کہا گیا اور عدل اور قسم گئے اس لیے کہ اب امکان ہے کہ کہیں تم زیادتی کر بیٹھو اور ان اللہ یشب المخت اللہ کو تو انصاف کرنے والے پسند ہیں یہ دو حکم تھے یہ ہم پڑھ چکے ہیں چھ حکم بعد میں آج آنے ہیں جن کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے درمیان میں میں نے ارض کیا تھا کہ ایک جس طرح کے انگوٹھی میں نگینہ جڑا ہوتا ہے تو وہ نگینہ ہے یہ آیت ان نمل مومنون اخبت الفاص اللہ مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی بس دو بھائیوں کے مابین صلح کرانا اپنا فرض سمجھا کرو اس میں حقیقت انسانی فطرت کے لیے ایک طرح کا اظہار اعتماد ہے جو سلیم الفطرت انسان ہوگا اسے دو بھائیوں کو جھگڑتے اور لڑتے ہوئے دیکھ کر دکھ ہوگا اور وہ چاہے گا کہ انہیں مصالحت کرائے اخب ال البتہ پرورٹڈ نیچر کے لوگ ہوں فطرت مسق ہو چکی ہو مزاج اپنا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہو تو بات اور ہے پھر تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہے لڑے آپس میں یہ بلکہ یہ کہ جو بھی اس طرح کی پست ذہنیتیں ہوتی ہیں انہیں تو اس سے دلچسپی ہوتی ہے جیسا کہ آج کے سبق میں آئے گا بھی تجسس میں رہتے ہیں ٹوہ میں رہتے ہیں جانتے رہتے ہیں کہیں تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی ہمیں ملے کوئی ایسی بات جس سے کوئی فتنہ بھڑکا سکے تو فرمایا نہیں فطرت انسانی جو ہے سلیم الفطرت انسان وہ تو یہی چاہے گا کہ بھائی آپس میں بھائیوں کی طرح رہے لڑے نہیں لہذا بالکل اسی جذبے کے ساتھ تم تمام اہل ایمان کے ماں بہن ان نبل محبدن فاصلے ہو بینا خو اللہ اللہ الرحم اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سورہ مبارکہ میں پانچ مرتبہ الذین امنو کے الفاظ آئے ہیں پانچ ہی مرتبہ تقوی کی تاکید ہوئی ایمان کی اصل روح تو تقوی ہے اگر ایمان حقیقی ہے اندر انسان کے قلب میں تو یقیناً پھر تقوی ہوگا میں آج اس آئے مبارکہ کے بارے میں چند احادیث بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اگلی دو آیتوں کا مطالعہ کریں جن میں چھ چھوٹے چھوٹے حکم آ رہے ہیں وہ چونکہ منفی ہے یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو ایک آیت میں تین حکم پھر اگلی آیت میں تین حکم یہ بھی مت کرو یہ بھی مت کرو یہ بھی مت کرو تو چونکہ وہاں منفی چیزیں آ گئی ہیں اور باقی جو مثبت چیزیں قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر موجود ہیں لیکن میں بعض احادیث کے حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں جو چیز مطلوب ہے مثبت طور پر پہلے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے شاید میرا زین منتقل نہ ہوتا لیکن آج کل ہماری جامعہ القرآن میں قرآن اکیڈمی کی مسجد میں فجر کے